اوز بی جی اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم نصيه مانتي ونفسي قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي دیجیے یاقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اللہ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین میں صرف اس ہی کی بادشاہی ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے فعامن بلّہ و رسولی ہی بس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ النبی الامی اللہ اس نبی امی پر یؤمن الب ہی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وقلی اور اس کی باتوں پر اللہ پر بھی اور اس کی باتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے وہ اور تم اس کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو اللہ منتقوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں میں اس کو پہنچاؤں جبکہ میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے اور میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے خاص کروں گا جو گناہوں سے بچتے تخوا اختیار کرتے زکوٰۃ ادا کرتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی امی پر ایمان لاتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتا اور برائیوں سے منع کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو اس کی تعلیم تعید مدد کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ناول شدہ نور پر ایمان لاتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں تو یہاں اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے میں یہ دونوں باتیں صاف واضح ہو جاتی ہیں کہ سب لوگوں کے لیے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ میری نبوت اور اشادت ہے اور مجھے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنے والا وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اکیلا ہی حقدار ہے عبادت کا اور موت و حیات کا وہ اکیلا ہی مالک ہے اب مجھ پر ایمان نہ لانے کی صورت میں اپنا انجام سوچ لو کہ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے چونکہ یہ تذکرہ قوم موسیٰ کا چل رہا ہے جن کو یہود کہا جاتا ہے تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مشرقین اور یہود اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان سب کے لیے واجب اور لادم ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اور اللہ سے دو چار ہوں دے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خامین و بلا ہی پر کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گذشتہ آیت میں ذکر کیا تھا اللہ, نبی, امی اللہ نبی کا وسط بیان کیا تھا امی کہہ کر تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہونے اور پہلی کتابوں اور ایمان کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہونے کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے ما تدری وال کتاب ولل ایمان کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے یہ رحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا اور اسی طرح فرمایا کہ یہ وہی غیر کی خبروں میں سے ہے ما ماں کتہ انتہا قوم نہ ان کا تجھے پتا تھا نہ تیری قوم کو پتا تھا اسی طرح اللہ سبحانہ سلحان نے سورہ قصص میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی اور کئی لوگوں پر تو بڑی حیرانی اور تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کا علم رکھتے تھے جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے آپ کچھ نہیں جانتے تھے وہی نازل ہونے سے پہلے آپ کو پڑھنا لکھنا ایمان کتاب اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وسط انی کہ ایک بالکل ان پڑھ شخص دنیا کے تمام پڑھے لکھے دانشور فلسفی اور دوسرے علوم میں مہارت رکھنے والوں کا استاد بن گیا ان پڑھ شخص یہ کمال ہے اور اگر پہلے ہی سارا کو جانتے ہوتے تو پھر یہ کوئی کمال نہ ہوتا پھر فرمایا یو مین الب یہ نبی امی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کلیماتی اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کی باتیں لامحدود جیسے کہ سورہ اللہ سانو نے ذکر کیا ہے قل البحر بحر ولو کہ اگر سارے سمندر بھی رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے رب کے کلمات ختم نہیں بھی اگر اس اور بھی روشنائی بھی لے آئی جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے اسی طرح قاضی کا سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرمایا اس نبی کی اتفاق تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا اور کہتا ہے کہ میں ساد کسی نبی یا کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ ہدایت پر نہیں ہے زندگی وہ انفرادی ہو یا اجتماعی بہر صورت زندگی کے ہر گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور نقش قدم پر چلا جائے آپ کی اتبار پیروی کی جائے اس کے لیے ہدایت کا کوئی اور راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے امن قومی موسا امت الہدون اور موسا علیہ السلام کی قوم سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو تورات پر قائم رہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان لے آئے جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر ساتھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا ہجرت کے بعد تو یہ چونکہ تورات پر قائم تھے اور تورات کے حکم کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امام لیا اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے موسیٰ اور ہم نے موسا علیہ السلام کی تربی کی کہ جسباہ قوم نے ان سے پانی طلب کیا حضرت کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماری فم بجا ست من حسناتا عشراتا عینا تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے قز عالم کلو ناصب مشربہ ہوں یقیناً سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی و ضلع علیہم اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا و ان ضلع علیہ المن و اور ہم نے ان پر من و سلوا نازل کیا قلوومنطی واطمہ رضم ناتم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ وہ ماں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولا کم کا منفسم لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر اپنے ہی آپ پر ظلم کرتے تھے مسنت عصرت اسبات بارہ اسبات میں ہم نے ان کو تقسیم کیا اسبات یا سب کی جمع اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد یا علیہ سلاط والسلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے یا علیہ سلاط والسلام کے بارہ بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے ہی ایک ایک قبیلہ وجود میں آیا پیدا ہوا تو یہ کل بارہ قبائل بن گئے بنی اسرائیل کے اپنے الگ الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ وجود برقرار رکھا اوصاف الگ الگ تھے اس لیے وہ اپنی امتیازی حیثیت انہوں نے باقی رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں بارہ سردار بارہ ندیب مقرر کیے بارہ قبائل تھے بارہ ہی سردار ان سے مقرر کیے اور پھر آگے لفظ کو ہوتا ہے اسبات عما عما اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے بارہ امتیں بن گئی بارہ قبیلے بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ تھے اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جب موسا علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر فم باجا سات من کا کا فن حسن کا فم باجا ست کا لفظ بولا ہے جبکہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں فن فاجارت وہاں فن فاجارت کا لفظ ہے یہاں پہ ہے فم باجا ست تو فن باجا ست کا جو لفظ ہے یہ اکثر اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو تنگ چیز سے نکلے اور ان فوجانہ کا معنی بھی اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ معنی بھی شامل ہوتا ہے کہ کھلی جگہ سے نکلنا کا معنی فن خواجہت میں پایا جاتا ہے جبکہ فن باجا ست ان باجاساں کا جو معنیٰ ہے یہ تنگ جگہ سے نکلنے کو کہا جاتا ہے یعنی مختصر معمولی سی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے بارہ چشمے ان کے لیے پیدا کر لیے اور چونکہ یہ بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ اور ہر کسی نے اپنا اپنا وہ پانی پینے کا جو چشمہ تھا معلوم کر لیا اور سارے اپنی اپنی الگ الگ جگہوں سے ہی پانی پیتے تھے تو ہم نے تو ان پر بادلوں کا سایہ کیا من سلوہ نازل کیا من سلبے کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے کمار کی کھمبی جو بارشوں کے بعد خود رو اگتی ہے ایک تو وہ ہوتی ہے نا چھتری سی اس کو پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں بد پیڑا وہ اور چیز ہے کھمبی یہ بالکل سفید ہوتی ہے ٹھوس ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ من ہے اور معروح شفا مل اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اور سلبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پرندے تھے بنے ہوئے جو ان کے پاس آتے تھے برحال با صورت بائدہ میں اور پیچھے اس کی تفصیل کافی گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کیے لیکن انہوں نے نا شکری کی اور نہ شکری کر کے بہ ما ذالا ہونا ہمارا انہوں نے کچھ نہیں بگارا ہم ہاں پہ ظلم نے کیا لیکن وہ اپنے پر ہی ظلم کرنے والے تھے اپنے پر ہی ظلم کرتے تھے وَإِذَا لَهُ مُسْكُنُ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور جہاں سے, اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیوتا تم اور کہو فم ہمیں معاف کر دے اور دروازے سے سجدے کی حالت میں گزرو سیدہ ریز ہوتے ہوئے ری گزرو نغفرل تم خطی آتی تم ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے سن عزیز المحسنی عنقریب ہم نے کی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے اس کے ساتھ ملتی جلتی بات پیچھے شور بقرا میں بھی گزری ہے کہ انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے بدخلبار سجادہ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا اور کہو ہفتا تم ہفتا تم کا لفظ کہو گے کہ تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ مواقع ہو جائیں گے تو انہوں نے الٹا کام کیا وہ سجدے کے بعد سیدا کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے وہ گھسٹتے ہوئے چوتنوں کے بال داخل ہوئے اور کی جگہ تم کہانی تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا سب نے نہیں کیا ایسا کچھ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا اس بات کو غیر اللہ عقیل اللہ اس کے خلاف جو اسے کہی گئی ان کو کہا گیا تھا سیدہ کرتے ہوئے جاؤ وہ گھسڑتے ہوئے گئے انہیں کہا تھا ہٹا تم کہو وہ کہتے ہوئے گئے فرسلہ <السَّمَار> تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا بیما کام یزلی اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے ایک تو پہلے اتنے زیادہ انعام آپ پہ کیے اور پھر ان کی زیادتیاں اور نافرمانیاں وہ جاری رہی تو اللہ نے کہا چلو اس طرح کرو تو تمہارے گناہ جائے تو جو طریقہ بتایا گناہوں کی معافی کا اس کو بھی نہیں اپنایا اس میں بھی نافرمانی کی تو ان کی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے منی صراین پر بھی عذاب نازر کیا وہ خاموش